ہم Allahu <laughs> Akbar. جنہ دوستی محنت دوست کاغذ کا جب تک ہے عام ہے اللہ تعالی چیل روز برتم راڑا دل پہ جس موت کر رہا ہے اس کا عمار یہ بھی بہت بہت اتنا چیز نہیں صرف ایک بڑے دعویت میں سمجھ نہیں جا سکتی بہت اگر کہنا بھی جگہ ایک سربوت کا نواں مہنگا پرانے پاپیا کا نو میں شوق بھی میں منش بلا کھا لیا تو ہالے سچے کم پوچھا منشا منشا جی آپ بنیاد کے بارے میں تو استعمال کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہوں دسو کی وہ بےچارا ہتیا کر سمجھا جنہوں کا حال ایک بندہ پتلا ہے تو اتنے عام جو ہے صرف ہی منشا نشا یا پیدا ہونے کی جگہ یعنی صرف کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور توحیل کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے موٹی سی بات ہے لیکن وہاں منشے کے رضو بےچارے جی چاہنا یقین کرنا علم رکھنے والے یا دعو تجویز رکھنے والے یا دعوی ہوا داری رکھنے والے یا راہ بری کا دعوی رکھنے والے جیسے لوگوں کو راہ اٹھا دیں انہوں کا تو دوستو نہ اس موضوع نس بھی یعنی کی مطلب جس تو بال اللہ اسلام کا توحید اسلام کی بنیاد ہے شرک اس کی جد ہے جب تک توحید نہیں سمجھے گے سرف سمجھ نہیں آئے گا جب تک شرک نہیں سمجھے توحید سمجھ نہیں آئے گی جب دونوں نے سمجھ جائیں گی تو اسلام بھی سمجھ جائے گا تو میرے کو بڑیادہ تو ہی دیکھی بنیاد اور شرک بھی بنیاد صرف بھی بنیاد تو بھی بنیاد ہے کہ اللہ ہو جانکمل مکمل مستقل اور جائے یا اپنی کسی شہر کسے دا محتاج نہیں اپنی کسے بھی شہر کسے دا محتاج یہ مکمل بے ریاضیا اس سے بنایا بنا لے کام کا سب یہ لگ جانا چاہیے کسی گلے دم تھی ہر ایک تو بے ہے اللہ یہ سمجھنا کسی ہو بلکہ ہر کسی علاوہ ہر کسی ہر شہر بہت اچھا یعنی دو چیز دو جانوروں خدا پاپ کو سمجھنا وہ اپنی ہر شہر ہر ایک کو بے نیا کسی کا بہت عرض مخلوق اس کو علاوہ دوسرے کے بارے یہ سمجھنا کہ ہر گل ہر شہر اس ذات کا محتاج جس نے یہ دونوں ترفا تو جنی خالک اور مخلوق دو طرفوں مطلب کا مطلب نظریہ رکھو گے سمجھو گے ہر گلیا اور یہ ہر گل ہر شہر نیاز مند اور محتاج بندہ جب تک یہ اپنی قائم رہے گا سر سمجھ آئی نہیں ہر شہر ہر ایک کو بے دیا ہر شہر جہن ہے ہر شہر ہر ایک جہن ہے بولتے رہے یا سلاحیت پیدا کروں گل سمجھنا چاہتا یہ سست نہ بڑوں میں صرف لفظ بدلے چپ ہو گئے اگر میں آر گل ہر شہر مخلوق وہی موت آ گیا تو ہوں یہ مطلب ہے بے یاد ہوشان ہو مکمل بے نیاز ہونا شاہ مکمل بہت ٹھیک ہے جسے بے نیا اور نیاز من سمجھو سچی درس خدا پاگی مانگے کسی ہوگی کسی ہو نبی ہو یا بلے ہو یا کسی یاد مانتے ہو جب کس آج سمجھ رہے ہوتے بند ہو جائے مسلمان ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو شرکتا کی ہے شرکتا کی اسے بھی شہر کسی طرح کسی نہ محتاج مخلور گرو کسی گانے کو بے سمجھ نہیں شروع کرنا کیونکہ گلا ہاں کسی گھر کی فلانے ہاں جی میں ایسا لیا یہ سنیا نہ کوئی بھی رولا پاؤں آیا اس بعد رولا نہ پکیا گیا اللہ سننے پتلے گا ابتدا نہیں ہونا موضوعات جب چلے گا تو پورے کا گزارا نہ کرو نہ کوئی سنا جا جگ سنتا وہ سناواں جگہ حالی نہ لگی نارے تحفی نارے حیدری نا اہل سنر استاد نوا حل رکھ کے علاوہ والا نمف لیا بتاتا اور تو بڑھ سمجھ آیا کہ نہیں میاض بے نیاز کون ہے مخروبتا اللہ یہ مطلب ہے آسمان بے سمجھو ہارج نیا کی بن گئی شرک شرگا بارا میں حصہ دار ہوں حصے دار ہوں جس نے کسے سمجھا کسی گرے حصہ دار د مخلوق محتاج ہونا مخلوق کا مخلوق کھا لے بڑے مخلوق کروڑ گیا جی مخلوق کرو تو چر گیا بے نیا ہونا شانیاز مند ہونا مخلوق بے نیاز اور نیازمند کسے پہلے بناؤ گے تو مخلوق حصے دار بنایا گیا جی مخلوقے کی, کی تالی خدا کا حصے نہیں سابت ہے جیشا لفظ منشا جو آئے بے یاد ہے کوئی مسلمان اس طرح نہیں آخلا تو کسی سمجھے یا کسی گاٹ مخلوق نو بے نیا توج میں مشرک نے ہندو خدا روپے نے آدھ نہیں مخروب بھی آدم مشرق کیوں نہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے سلمان وسیلہ عبادت کر رہے ہیں وسیلہ یہ وہ کال ہے یہ شفا ہے یہ سوال ہے یہ شبہ ہے یہ ترال ہے بڑے بڑے چکر کھا جاتے ہیں یہاں اللہ نے بدلنا چٹکی مار کے جو ہے میرے کو بٹھی نے ہر طرح نے ہندوستان یہ سب تک کمزوری ہے کہ بند کہ شیرا میں گاڑا کڑھو بھی سواد سورج کٹو گے سورج شیر اس کو کمزوری <تصفح> جیڑے لوگ سنیا برستے نے آجائز برستے سنیا برستے نے وہ یہ آیا تھا اللہ پاڑ اللہ ظلفا ہم تو خدا وسیلے کے طور پر خدا خدا ہے ہمارا ہم ان کی بادشت کرتے وسیلے کے لیے تو جب وہ وسیلہ سمجھتے ہیں تم بھی وسیلہ وہ بھی وسیلہ تم بھی وسیلہ سمجھتے تو گل دیکھ تو بچے دے وہ مشرق مشرق نہ بنے یہ جواب دے رہے ہیں جواب میں نے بیس اللہ ہزور جو مشرق جڑے بھی جنیاں بھی قسم کے مشرقی گیا ہو خادسہ میگیا میں تھوڑے دیر لفظ بولوں گا کہ کوئی بھی بخار سامنے آنا چاہے نا تو میرے لفظوں کا سوکھے بھی بول سکنا لیکن گل یہ دوسرا بھی دھیان رکھنا پڑنا ہے خالی میرا جڈ جاؤ پنجابی پتا میں آیا چپ کرایا بول پوا گیا تو بولنگ گنجائش نہیں بند گنجائش <laughs> <Säl> نہجہ سونے توجہ کاجہ ہو وہ اپنی جاہریت اور جہالت کی وجہ سے خدا تعلی کے متعلق غلط روزیلیاں رقی میں رکھے ہیں جی, جی وہ خدا تعلی کو ہر طرح بے نیا نہیں سمجھتے اور مخلوق ہر طرح بے نیاز مند نہیں حالت ہر طرح بے نیاز نہیں سمجھ مخلوق ہر طرح نیاز مند نہیں عقیدے سے گرب گرفتی حالت وجہ کی وجہ سے کہ مخلوق سمجھ باز مخلوق بعض مخلوق, باز مخلوق بال مخرو مخروقہ جانت اور جہلیت کی مخلوق کئی ایسے ہے جیری محتاج نہیں بے لیاج کچھ کما سارے بہت نہیں لوس ہے مل جا دس ہے پایا کر کے بن گئے یہ نہیں وہ سوچتے بلا جوڑی نیا کئی مخلوق مخلوقات کئی گلا مخلوط نیا جان اور مخلوق بیٹیاں وہ کہ مخلوق سمجھ جاتے بعد انتہا جنا یہ بادشاہ جیسے فراہم کر رہے ہو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سارا یہود حضرت کے نسارا حضرت کے مطالبے گاؤں میں کئی کوشش فرشتوں کے مطابق کئی کو سرکی چلاتے کئی کوشش رکھیے بادشاہ یہ نظریہ رکھنا چاہتا اور ہونا چاہتا کہ کئی چیزیں چیزیں بے نیاد ہیں نیا جد کوئی بندہ نبی انسان کسی بھی بادشاہ نظری کہ یہ نظریہ نہیں رکھتے ہم سمجھ لگیجیے چاہیت آئے زمانہ چاہیت والے اور آج تک خوشی چیز کی طرح سکھوں کی طرح رکھتے ہیں یہ محتاج ہے پانچ چیزوں میں پانچ چیزوں کے تو خلوط کو محتاج یہ نظریہ جہالت کی وجہ لالت کی وجہ لاتا اللہ تالا خالی ہے بنایا سارا گنا لیکن جلاؤ کا مسئلہ چلا مسئلہ یہ کلہ نہیں کر سکتا اُن مطلب چاہیے لہذا یا فرص کوئی کوئی کو خدا بنا خدا ربروانہ لما چلتا نہیں لہذا میرے معامل اور مددگار لہذا وہ اپنے معامری اور مددگار اس نے ہیں سر جاجل کہ رب ہے بادشاہ وغیرہ جی بادشاہ جانے کا ہوئے چلاؤ راستے وزیر چاہتے ہیں مددگار جب مددگار چاہیے جہاں خدا بنایا مددگار ہے خدا بنایا کیونکہ خدا مددگار نے بال بولو سب اگر نہیں سمجھ آئی گل تو پھر سمجھا دیا مشرق کیوں رکھے کہ رب لیاز بنے بندے بے نیاز کیوں ہیں جہالت کی وجہ سر رب بے بندے امریک لیکن چلاؤ چلا کہ دا کوئی نب جی جن کو بنایا محتاط رب نمچا پخلوک ورگی بادشاہ جہاں سارے طاقت لہذا سن شاہ مدد پیارا تو پورا نہ چلا رہے کو آدھ پیار چاہیے رکھ رہے سن اور ہالی ہوئی سمجھو ہے کہ نہیں بنیادی رب سونے بادشاہ وغیرہ سنجھتے سن عملے کی لڑ ہوتی رب نو عملے کی لڑ ہوگی لیا دا رب کے جڑے مددگار یہوا کرنا پڑا یہ قرآن لمبیاں بارے رکھتے ہو بولتے رہتے اللہ تعالیٰ ہرشا جان سب کچھ کر کارخانہ بنایا بھی چلا جو کسی کا بہت تارج ہے محمد پاک نہیں اسلام آ رہے ہیں نظریہ سب قرآن اور حوالے میرے یا قرآن یا صحیح حقیص یا پھر اپنے بولو بولو اپنی گل اپنے ہو سکتا حوالہ دیکن اس لیے گل دوسرے کیسر چلیں یا دوسرے میں اپنا حوالہ نہیں در میں جانا سورت سواد سورت سواد آیت نمبر پنچ سورت سواد آیت نمبر پنچ سفارے رب آدھا شریف ماملہ سوال اجارے ہٹا ہم آپ کا شہید ہو جاتا مشرق کٹھے ہو کے اسرے جتھے وہ لوگ جب اس وقت خدا و رب اللہ اے کلاوند اللہ کٹھا ہو کے کہنے ایک خدا و رب اللہ اس انے خدا و رب اللہ کی پاسو انے خدا و رب اللہ کی پاسو یہ تو بڑی جلیب اپنی سامنے رکھا لگا اتنے بے شمار دیکھ کا دربار ختم کر کے صرف ایک جہاں اس سے لڑکر کا چپ کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہاز کا انتظام اکیلے جگہ کو سمر کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محتما کے جن فضاموں کی بندگی کرموں سے ہوتی ہوئی آتی تھی وہ سب ایک قلم موقوف کر دی جائے میرا ہمارے باپ میرے چاہیے تھے جو دیوتاؤں کو سامنے سر جو آگے مطلب اردو دان میں سمجھ رہے ہوں گے پنجابیاں کر چلا نہیں سکتا میں جڑے مددگار بنا بنا مددگار اپنے بنا سان خدا ہوگا خدا بنانے اگر ایسا جی لوگ سارے کم کلے گا بادشاہ جب سارے کام کر سکا تو, تو آئے املا سکا ہے امریکہ جا کے لہر جانا پڑتا ہے ان کو کوئی پتا نہیں جاندار نہیں سام دینا پڑتا یہ سر مل گئے تا کیوں سکے انسانے معلوم سارخانہ چلا لے لے جہریت والوں کا اور پھر سورج یہ بندے تو اور اللہ مزید کرنا اس پر ایک ہور حرامہ ساری مفا لکھا سچے تمیر جی کئی کتابوں کا تجمہ جج بھی متنجم کہتا ہے ان جاہل جانوروں ان جاہل جانوروں خالق جنگ جلالوں کی شام میں بھی وہی باندھا جو مخلوقات کے بادشاہوں میں ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہمارے مسئلے کا بھی ہوتا ہے اس کو ہمارے حال سے کچھ آگاہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وزیر وغیرہ اس سے کچھ ہاتھ مان اس واسطے کہ وہ بیچار جب اپنی ہی رات سے آگاہ نہیں ہے حتیٰ اپنی پیٹ کے بال نہیں سوچتے اور اپنی بارگاہ اور اپنے پیٹ کی آگ کو نہیں لگ رہا کہ ہمارا ہار جو کروں کو خالق میں والا کی بارگاہ بارگاہ گاہت میں یہی تصور باندھا کہ وہ بھی اپنی مخلوق سے آ نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی مخلوق سے آ جا ہے کہ وہ بھی اپنی مخلوط سے آ جا ہے تو لاؤ اپنے خیال میں ڈبلے بنا کر اس کے یہاں بھیجیں تاکہ پکڑ ہو سے چیپ صحابہ سے روایت ہے کہ چند پورے موٹے تازے احمد موٹے تا احمد جمع ہوئے ایک بولا کہ کیا اللہ تعالی کو ہماری باتوں سے خبر ہے دوسرا بولا کہ ہاں زور سے, خبر ہاں زور سے کہو تو شاید سفر ہوتی ہے اور چپکے سے کہتے ہیں تو نہیں ہوتی تیسرا بولا اگر زور سے سفر ہوتی ہوگی تو چپی سے بھی تو خبر ہو چڑا جنگ جو مطالعہ جو وہاں نہ ہو تم لوگوں نے کوئی تکلو باہر سمجھ لیا تھا کیونکہ ایسے کی ایسے کو یہ سمجھ کہاں ہے بلکہ سے سمجھ مرادی تھی کہ ہم کے دنیا کی معلومات دیوار میں اس واسطے کہ یہ لوگ سوائے حیات دنیا کے کچھ کچھ قائل ہی جس کے پاس دنیا زیادہ دیکھتے تھے اسی کو مقدمہ اللہ کے پاس بعض منتے تھے اور کا یہ خیال ہے کہ ہمارے خیال کی ہماری خیالیں اوجتی جو بچن لاہ کے یہاں سفارش کرتے تو جب سفارش منظور ہوئی تو ہمارے گناہ گراف ہو جائیں گے اور ہم کو دنیا سے ملے گی اور اگر آخرت بھی کوئی چیز ہوئی تو وہ بھی مل جائے گی جیسے سارا پانتے ہیں یسوع مسیح ہم سب اپنی طرف سے گڑا ہوں گے بل میں سوئی پر چڑھ گیا اب ہم چاہیں جو کچھ کرے وہ وہی ہوا کرتا ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں بہت لمبے ہیں انہوں نے یہ کبھی نہ دیکھا جا رہے گا ان سے یہ کبھی نہ دیکھا جا رہے گا کہ ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں بلکہ سفارش کر ہم کو چھوڑ دیں گے ان جانوروں میں ایک ہی قسم کے خیالات بند ہیں اور اللہ تعالی کی ان کو نہ سمجھے اور نہ اس کی مارفت سے کچھ ہی ساتھ آیا بلکہ اس کی بڑی شان میں مخلوط کا پارس کروایا اگر سے زبان سے خدا بھلا کہتے ہوں مگر اللہ تالہ پر ایمان نہیں لائے کیونکہ جب اس کی موہیت ہی نہ سمجھے تو ایمان کا دالت ہے اسے اسی واسطے لہ کتاب کے حق میں فرمایا میرا آ جائے میرا آ جائے جتنا ضرورت تھی وہ مقام بڑھ دیا میاں وہ سمجھ آئی جائی جائے خدا کیونکہ ہم تعلیم لوگ ہیں اردو بہت اچھا جی جی بارہ سال لگ میں رہتے بارہویں کے اردو بھی پڑھنا کرو اللہ پاک کامیابی نہ کابل اس کا لا لگ اردو کی عربی کی فارسی کی پتا نہیں اچھا فلون راجا لائے حدیسہ والا دکھا بخارے بخاواں بخاگا لیکن بولے سوال ہے پتا نہیں بار سارے کا پتا نہیں ہوں مجب کر دیا حمید سورت ہود یقینا میری ڈر پہ لگتا ہے تحقیقی بات کر رہا ہے ایمان کی بات کر رہا ہے کبھی ایسا نہ ہو یہ اٹھنا بہت ڈر کے بیاں کیوں کہ ہمارا کمزور بد گیا توجہ میں ہو جائے جی کلنگر مذہب میں پہلا بھی مسلمان مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی کبھی اپنی مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی کبھی اپنی کل کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت چلتا تحقیق کی بازی ہو تو تم شرکت نہیں کرے گا تحقیق کی بازی ہو تو تم شرکت نہیں کرے ہر ہو ہے بہت کا تعلیمی کوئی سیا شاہش من سے اترتا ہے بہت بہت پسند اس لیے پہلا ہو سوچ بہت اس کی طبیعت کر لے کہیں منگل کو گزردار بہت نہیں کرتا لگا رہے سبھی خبر دیکھیے میں پہچان جاگا بال کر شرکت نہیں کرتا گارا نہیں کرتے گھوڑا گوڑے پاس حکمت گارا نہیں کر پیرا نہیں پیر پا رہا ہوتی ہے اقبال حکیم ابھی پیر پوری تیو کھیل لے گیا ہے تم اس واسطہ نہ ہک کا دربدار ہومت گزار ہوگار ہو سمت گزار ہو جل ہوئے جل نہیں آئی پیرا ہے جنا مل محبت پا دے راج کی محبت نا شریف حضرت like مولانا اللہ خود موضوع ہے میرے یہ موزوں پیر دیا شرط پیرے سارے موزوں میں اگر کوئی گل سناو تو زیادہ تر ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہوگئی نہ کسی موجود حصہ یا استباس ہوگئے چل کے سنا ورنہ ٹھیک ہے سو ہوں دس دیں کرتی سمجھ نہیں لگی رہی بہت بڑی بزرگ بہت برے بڑے بڑے بڑے بڑے میں ہے آپ سے کا سواد میں کم رزن ہے سران میری دما سر ہو سمجھ آئی نہ بابا کیوں تھوڑنا شر وہی ہے مجھے سال سننا ہوں چلتے No, oh, yeah. Don't push into my jaw. Jaw'ah! insha allah یہ بھی آیا يَسْتَخْفُونَ عَلَاخٍ يَسْتَغْشُونَ فِي أَمْهُمْ يَعْلَمُ مَا <تصفيق> الاء ان هم يذون لک دوستے ایسا خامی شجدہ بھی کہتے ہوں لڑ ان شہادا والی يَعْلَمُ التَّقْسِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمُ ضَلَّكُمْ الَّذِي لَمْ تَدَبِّرُوا بِرَبِّكُمْ أَفَتَأْثَمُونَ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ قُرْآنٌ كَرِيمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ہاں ہو گئے پڑ گئے پر بخاری کا مسلم لیا ہے بول دسوڈ کان دوائی نہیں پائی نہیں پڑی لکھا دیں گے چمڑے دوائی نہیں پی اللہ فرمان وذا لك ربكم الذي نذكر لكم ذكر ربكم الله فاصبروا لنلغاسين الله سبحانه عاد لا تسي جنان کردے سو رب بہت ساری گل نہیں جان گا او مشركون او کافروں تساں یہ عقیدہ رکھ دے سو رب بہت ساری گل اللہ فرما سی فرمایا کر یو سجدے دے تھالو جہنم تاں نال جائے نجان لگے نی جو تساں ادھر دوسرے عمل کر دے دے نا اپنے خداواں واسطے او پھٹا تھانہ بوے جہنم تاں تھانو لے چکے نی کہ تواڈے انہاں دے پیچھے اک لاکھ دی جہلانا کیتا اے کہ تساں خدا دے بارے پورے ایمان اقیدہ ہی رکھے۔ اج جی سمجھدی نی تو ہر سال اس وجہ نال تساں این ختمیاں دی پوجھ اے دے تواڈے پوت بڑے تھڑ گئے سچے کرتے سواری فرمائی اور دوسرا جلدی کی بات کرتے اس سے پہنچا ہے رکھے مددگار پوجا کرنی پہ اے چل رہا ہے قال لكم الظلم من سن کی سنسا بخاری اور یہ سامنے خفیہ دماغ محمد بن ابل ہے اس میں چالیس ہزار حدیث اور تقریباً اس ہی لگ بھگ اس میں لہٰذا اس وقت میں اپنے سامنے لاکھ کے سوال لگ بھگ سے چار سال جانے بعض اب آئی نہیں ہو گئے دماغ میں اور بڑے بڑے عجمہ کے ساتھ ناچی فلاں گلوجود بول رہے نہیں یہی رضی اللہ تعالی حضرت انس بن اللہ, رسول اللہ تعالیٰ عنہ رسول فرماتے ہیں کیا رجلان من قریش وختم لهما من فقير اور رجلان من فقير ختم الله لهما من قریش فقيبت فقال بعضهم اترون الله يسمع خفيفا قال بعضهم يسمع بعضا وقال بعضهم لا كان يسمع بعضا لقد يسرى رسله فانزلوا وما وما تنظم تستقر الا شاء عليكم سمكم ولا ابصركم وذاركم ذلك الذي يجي بالدباب ولا دباب يجي بالدباب عبد الله يعني ابن مشعود رضي الله تعالى عنه اجتماعی جانب عند البیت قراش جانب مصطف اوصف افیاد قراش جانب کثیرت شحم بطورهم قلیلت فکر قلوبهم فقال احتون اطرون ان من لا يسمع مالا قال لاخر يسمع ان جهدنا مطلب یہ عدرت مسور سے میں تو کیا دو شریف سے آپسے اور میرے خیال میں کسی دربار تو بیٹھ کے سن ہی نہیں اکی ہوں۔ نہیں سنیا۔ کسی نہ کسی ساڑھے 2 راہ ضرور سنے ہوں کسی نہ کسی سے ساڑھے 2 راہ۔ وہ کچھ سمجھ اندر ڈالن इशारे وہ کوئی اشارے کر کے سمجھتے ہیں علی رکھنے کے لیے۔ جل بندیا بولیا بولیا جی بولیے نا اچھی جی ہو تھکری والے جننی دوسری چنجا توجہ ہے سبحان اللہ ہے کچھ سن لیندا ہے تے تھاریاں سن لیندا ہے جی کہے کچھ ہور بولنی او دو بھی کہندا جی سندا ساتھ کچھ تے تھاری کوئی نہیں پتہ یہ دی سمجھ اندر لو بول سوڈیا گیلا رکھنا ظاہری جسے بہ گیا سیاح او اس قرآن اتریا انہیں آخیا گڑا پوچھے تھوڑا اسی سے برباد کرنا ہے رب سوچ رہا ہے سن جائے اپنے بادشاہ نہیں جب نہیں جانا تو بچے پڑھائی اللہ کو آسرا لینا چلا سارے بن مددگار یہ مدد کرتے مدد کرے وہ چلا رہے بے نیا مستی کرے بے سبزی سمجھا نارے تبدیلی نا پیچھے چلنے والا اسلام والا ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਾਮਲ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਾਮਲ وہ کہتے ہیں نیم آیا تیواری نہ کر کے کوشش کرتے اپنا سابق پڑے اپنا سابق پڑے گی سورن پانی لو گے میرے کے صاف کوتے نے ساڈے سونی اپنے نے انہاں نوں آکھا اسا خود کہندے ہاں نال گلابر بھی دامر میں گلابر بھی دامر جی دامر اور عقیبۃ دانوں اسا سمجھدے رب وعدہ نہ شریط ہر گھر پہ محمد باپ تو لے آدم بل آدم محمد باب پر ہر فرشتہ ہر فرشتہ ہر جن ہر بادشاہ شر، ہر شرش ہر گھر شر، شر، شر، بند اس باپ کی تو ہر گھر پہ باقی ہر کوئی بولنے رہی کتاب نظارے یہ کتاب ہے المفصل کی تاریخ ہاروب ابن اسلام یعنی اسلام آنے سے پہلے اس دور کے حالات اور تاریخ دکھنے والا اسی سے جل نمبر چھ دو سو چھتیس اتنا بولنے نہیں دو سو نہیں بولنا بولتا تقدیر ایک مشرق ایک ایک مشرے وہ پوجا کرتا تھا بھوا بھمو کوئی ختم لکھتا دعا مانا دعا مانا دعا مانا مانا دعا مانا اللہ کو کیا کہتا ہی یعنی اسلام آنے سے پہلے بدھ کی پوجا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اے میرے ماتو ہے میرے اما میرا بیچ محسوس آگے ہو اے ود خدا رب کی مدد کس کو کہہ رہا ہے یا اجد ہو بولو یہ ایک تاریخ خدا خدا بولتے بولتے جب سر سے اس وجہ اس وجہ سے لیکن لبی آئے اور سجنا جڑانے جانور لے چلے سرماشت بابے آدم کو سجدہ فرشتیا جیتا ہے, ہے حضرت سجدہ براہ بیٹھا بھی حضرت یوسف علیہ السلام روش لے باد بادشاہوں رسن پہلو نبی شرکار کی شریعت اون پہلو غیر مسلم ربازی مگر مسلمان دا جنہیں باتیں آج ہمارے سمجھے داردارے انڈہ مکر مب بھی سمجھ آئے پھر سچا والے مجھ سے کچھ نہیں ہوئے نبی مسجا ہو جائے نبی اللہ اللہ مسجد دو... آدم کو سمجھا <وستقا> دو ہر پسو ہر پاس آخر آخری ٹیکنا مرال سجا مراد نہیں تازی مرال میں پوچھنا ہاں کہ بیٹھیا ہو گیا کھلوتیا ہو گیا کور ہو گئے سجدہ ہو گیا تعلیماتا ہے اسجا کرو و سجا کر کے رشتے چاہوں بنے اس کیوں نہیں بنے اس واسطے اگریز عیدر نہ ہوا تو بولنے سبحان سبحان سبحان یہ حضرت جو ہےضرت میں جارہ ستا ہے ایک ہے ایک چاند میںردا شردا دیکھا کو تو تو پھر ہے ہے سجدہ سجدہ جو میں کے کے یہ سیلانی دیکھو اللہ <سؤال> <سؤال> وہ <سؤال> لوگ کہیں یہ ستارے بولتے نہیں یہ بول نہیں ستارے سورج سور بولو اور سارے انہیں پیارے کوئی چند دشے گا چل رہا ہے سورج بشے گا چل رہا ہے ستارے رہے جی، جی، جی، جی، جی، جی، تھے <pronunciation> میں کے کے کے پر ہے کو پھر جو رو بھی بھی دیکھ دیکھ مٹھا لے سجدہ سجدہ جان سمجھو نہیں سجدہ اللہ حا دسوسل اور میں اللہ نے چاند ستارے چاند ستارے ربدگار انہوں نے کیونکہ غلط گمراہ ستارہ نہارا جی ستارے رب ہو چڑا اے میرے پیارے پیڑ سالا سارا کوئی چرچ نہ ستارے کوئی سجداد گمراہی بچے تکمیل نہ بولنے لے یہی وہ جدنا کا جب توجہ ہراؤ یہ دے شراب نوی موت سنبھال ساری شریعت حرام بن بابا <سلانًا> آجملے <sneak -tali> جو اس وقت پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ فرشتہ کروا رہے ہیں لا الہ الا اللہ ماں باپ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہم سب انسان ہیں لا الہ الا اللہ ہم نبی رسول ہیں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ معلوم ہے پیچھے شاندار ہیں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے کرو سجدہ نہیں سجا ہوتا ہوا سمجھتے کا کوئی نہ ہے کی شریعت آئی ہے وہ شریعت جو نبی اخرت ہیں سارے نبی اخرت ہیں اللہ تعالی تعالی نے یہ جبرا دیتا قانونو جبرا دیتا جب منشودے کو ایماتے ہو یار اللہ زما کو خدا دیتا سننا مجھے نبی علیہ الرحمۃ والسلام خندہ پہنا مجھے نبی علیہ الرحمۃ شریعت کا حکم آیا پاک قیامت تک ناظرات کو میرے سر کے تو کوئی گبرہا ہو کہ عبادت کا مر سجدا اللہ کروا دے یہاں محبوب ہی خطرے میں بند کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نہیں پتروں نے وسو <laughs> اپ <laughs> اللہ حضرت محمد ابو ہم نے اللہ لوش اللہ میں پھر بولنا اللہ رہا اللہ پردہ اللہ سے پر لا میرے گلاب خداری نہ ایمان مردوں کو جو سب ضائب تھے واہ تو کیا جاغروں کے ملشے تھے حضور نعمان کو فرمایا جاغروں سے بولنے نہیں بولنے نہیں بولے وہ جانوروںوں کو اپنا دیا اسے اللہ کس بہتر عورت ہو اور ہمیں گاڑے کے لئے دیکھتے ہیں کہ آمدہ کھاناں تراؤں ہو وہ یہ سوازہ ہے کہ آمدہ کھاناں چلہاں چلہاں چلہاں وہ بڑیاں بستخلتے پہنگا کہ بڑیاں ہرپا سے جاگیاں تو پندل میں آمدہ کھاناں سلام ہوں روڑا نہیںرا پن اسکولیاں شاید شاہی ہانی نہیں اس کو میں سے مت بڑیاں بن جانے مات بڑیاں بن گئے کوڑ گئی دا آ ہو کون ماں پائیں وچ چڑھ رکھ وچ گذری لے کر دے وہ جی مصمر ہے اے ایتھوں اپ نوں جان لگا او بندہ اللہ سنے بڑے گول دے کوئی بڑے گول دے تیری وچ پھلانا جو کئی پھلانی نعمت دی تیری ل <سؤال> ਪੱਲ ਕੰਗਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪੈਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਵਾ ਦਾ ਹਾਰ ਜੀ ਬੋਲ ਲੈ ਜੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨੀਮਤ ਕਨਾਮ ਦਾ ਸੋ مری میرے داخلہ بندہ بولے جی سجدے گنے نا خدا یہ بن گیا سرو کیا ہزور نے جانور سکیا یہ سوال ہے اگر جو سجدتا اگر سجدتا سجدتا اللہ چلو چلو چلو چاہیے جانور تو تو تو تو نبی پاک خدا خدا خدا خدا خدا خدا کیا نہیں جس بن میں ہے اللہ چلو بندیا نہیں کرنا جاب لما کچھ نہیں بولنا جی ہمارا پورا موجود اعلان کر سویرے نا اگر کہ میں کہنا ہوں نا میرے خطاب کو صرف تنگڑے پٹھکارا بناتا حضور نے انہوں نے بنا فرمایا کیا لوگا توائے جانور تو نہیں پڑھائے پڑھائے اللہ شیخ آمینہ کی مطلب کی مطلب ہامیں حقیدہ حقیدہ مرشہ جیتاں جام کے سجد اصل بھی جاگتے والا جی میں تیلو سے جیبالکہ برادت تیلو ہوتی نہیں کی ریانتہ بھی ہوتا اٹھلو ہوتا ہے جیمالکہ بھولا دے جاو جیتاں جیبالکہ بلکہ بارے باتے نا پھر پہے پھر پہے لیکن <سلام> سنجھے میری بانے ہر شاید سارے آدھ آدھ بن جا ہو سسری آ سسری تجربہ ہو ہوا سج مو سجلا نہ نہ ہو سسری سسری تو مگر مگر مگر ہے اپنی روزوں سے گلاو کیسے جیے بعد سمجھانی چیز بسم اللہ الرحمن کی وجہ تمہارا سلامت مست کا پیار تو صادق فرنی کی شریعت کا وصیل ہے صادق نبی کی شریعت کا صدقو ہے کہ اے گناہ بھی پاپردیلے گناہ ہو پرانے بھی قبول اللہ اکبر گناہ بھی روک لے گناہاں جان والا رحیم الہ اکبر <عش> پ پل <سؤال> <سؤال> جدو بندے <laughs> <tin> <Mercy> یہی وقت <magazations> <crawl prejudice> اور اگر اللہ کے ساتھ عبادت میں لا کے ان کو کہتے ہیں بھی وسنسن لائی لا جی جی یہ غلط کر کے کل میں سجا خیال کیا سو سو سو بہت بہت اللہ کے سوال یہ نہیں کہنا کھولنا راہ کھولنا راہ علوم میں روما میں ہر بھی ایا ہو اللہ تعالی ہر رنگ کا ہاں جی زید القائم زید القائم کا مطلب کے سلیقے کرتا ہے یہ سمجھنا ہے بہرحال میں اگر کوئی رات جانا چاہے لا سی عبادت آئی بتائیے عبادت آپ عبادت لامہ بلا اگر کھڑے لامہ راما لہسر ہو جاتا ہے لیکن پورا مانا پورا یہ کہنا پہلے اللہ کے <tip> <tip> <Allah Goodnight>. <tiphood> فخیسے ارے بھائی کہاں بھائی ہر ان کے علاوہ ایک بڑے بارے کا ہم رشو نہیں اس لیے اس نے ہے صحیح مانا ہے امام کے حوالے صحیح مانا ہے جس کی فی الحال یعنی جب جب معلوم اس وقت عبادت جب اللہ تھا اور تھوڑی عبادت بازار عبادت کرنے والا کو معروف کیسے چاہیے سمجھ اللہ تھا اللہ جب کوئی بھی نہیں بنیا عبادت بنتا بنایا عبادت عبادت بتا محمد منتیاں لیکن کسم سہی سہی اللہ نہیں اللہ تو سہاس کی عبادت کوئی مستحکی بات تھا عبادت کے عبادت کے مستحد ہونے کا نہیں مطلب کیا جو ہے اس کا اس کا مطلب ہے باتیں کے لائق اس کا مطلب ہے ہر ہار اس کا احسان ہے ہر ایک اس کا احسان احسان ہو عبادت ہوگی عبادت ਇਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਨਾ ਇਦਰ ਹੁੰਦੇ ਇਦਰ ਗਿਜੰਦੇ ਬੋਲਣ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੈ ਮੈਨ ਜੈ ਇਜ਼ਤ ਗੋਈ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਮਿਲਾਦ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲਈਏ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਣ ਅਧਰੂਏ ਫੋਨ ਸੁਣੋ ਫੋਨ ਮੋਟ ਸੁਬਹ ਰਗ منشا سوچا دو لفظوں میں دو دو بتا دوں وہ بے نیازی ہر خیال مانتے ہیں ادھر اللہ ہی وہ دارشاں کا کھیتر آکھو کہ اے وہ دے مددگار آ تے پھر شکوانے تے الحمدللہ سُنوئے میں تیرے آشی نہ بند نہ بولاں تے سواز نہیں دیتا گل مددگار مشق بھی مددگار ساری سمجھتے مددگار مددگار سرتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے خراب یاد شاہ ساتھ اور جسٹی ابو لیکن ملا ملا جی جی نبیاں ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں ضرور ضرور ضرور ایک ہے راب جب کسی بھی مدد کیا رابے نا وہ یہ سمجھے کہ اللہ اتنا اس کی حضرت ہے ورنہ مشرک ہے پوری دنیا کا کی صلیب واقع ہو وہ دین ایک ہماری مقطع ہے اپ کے سب کا اسی اینو اس واسطے بھیجا ہے اس کو آزمانا ہے اس سے پتہ نہیں گا کہ کچھ میرے تر bounds آہا ہا سب جب گوشا سا بندہ اساتذہ شریف زمان اساتذہ روما وقت کے سمے یاد ابو شکر اسا موقت نو زاہد خان نے ایک حکما دی دینی خالص سمجھنا یا منوس منوس تے اسا کیو سمجھ رہے ہو قبول نہیں ہو سکتا ایسے تو نہیں ہو سکلو سیو زون فرقات میں tenu <laughs> kaho <laughs> رات دن ہوئے مر سو تیز طور تیز طور مچھیاں تو اے ذرا تو حاجی ذرا دیکھ تو حاجی ذرا تو آگے صاحب کے پھروں مار اور ہو اللہ اللہ سبحان اللہ والفلائف چل گئی سی حکمر تجری چلتے سی حکمرار ہوا چل گئے رب کے حکمرار اللہ یہ تفسیر ہے تفصیل و قرآن ہیں حضرتمان تدبیر اور جاری کرن نہ جہاز جسل جہاز ہو گئے افسوس ندی ہوول کے وہ کسی مالی ماڈی چیز اور سوچی سڑک جا اضرت سلوان سے تبے حضرت سلوانی آپ کا تخت گنگی اللہ جبیسی تخت سی تو آڈے فرون مٹھوان کی جاتا فرون مٹھوان کی بارتی کلومیٹر گروہ چالیل دی ہے اوچھوں اوچھوں ہاں جی آپ کوئی خود اپنے ساتھ جو جی اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ نہ چلنے صرف सुभान अल्लाह ए हो मुखले बहा बता दे ता माया भरा कोन शश हुण तू आथे का हुण तू आथे का तू बंद जा जल्दी चल सुभान अल्लाह अल्लाह फरमात कोन चल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इज्जत इज्जत جدرز ہوا دکھنا جیزی چاہیے لو پیلے چلے گئے چیز پر۔ ولی جو رکھو اگر قرآن سلمان جائے ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਭ ਬੋਲੋ ਏ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕਿ ਦਾਸਤਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਘਰਦ ਕਰੀ ਹੈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡੱਗਰ ਸੰਤ ਮਸੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ زندہ نظر آتا میرا سالا سالا اجنا اهلシャレシャレ ایندا ایک سلام محمدی روح ہووے تو ایندا جکا پہلا ٹکر سکو پہلا لبدی نہیں سی کیا پہلے ہی خفا بند سے موضوع بولار سونے سارے بولنے میرے کو فتاب عربی میں کس نے کہا سب نے تفریح اپنی میں سند پر پوری بات سنت سورت آیت ایک سو مسنت مسنت مسنت بوائیاں اور سگیوں بڑی بک گئی جہی بک گئی تو جو ہے جو ہے جو ہے بڑی جرم دن ری راج راج کا ساڈے زبان سو زبان saade nabbi zaman khade wa sutre kara kis ho ban jangal lage kai nahi jis se to paata ae hun hun hazrat jannat رجل فرفٹو روجو فاستار جاريه بسجده طويل وكان الان اسلامه اعزه الى ما شاء الله ان صار خمن والنبل هو لاره ووسع على جاره بيس ولماه بالشط قال قلت يا سبحان الله ايه ضرها ولا بالشر فرمایا میں خطرہ جڑا اللہ تعالی سب دن چلا تلوار پڑوسیوں سے پیار ہونا مر یاد شاد ہو رہے جن تمام مار کر مشرک خیر قوم الزام دئیے کر اندر پر مشرک ہے حضور نے فرمایا ذرا الزام تو نہ مشرک ہے اگر حدیث صورت اٹھا بڑان تو بولنے نہیں اے قرآن گلا کر کے لے نکل آ گیا لگتا ہے سوئے ہم تو ہم تو فتل پر مذہب کا جل نہیں ہمارے مذہب میں جب ترک محتب ہو سے خارج نہ ہو اس وقت کا قتل نہیں کیا جاتا سنیا گمراہ گماہ تو مذہب کب نہیں مارا جائے گا جب تک کوئی فکریاں فساد نہ بنے جس نے مولاف کہا اور مسرف ماتا جی دیکھ کر کیسا جی بندہ میں چاہتا ہوں جیتا رہے اور یہ چاہتا ہے میں تم ہماری hey آپ نے گھر میں اگر ہم درجہ جنگ کے ساتھ لگانی پڑ اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گے گے تو حصہ بھی اور جب تک تم ہم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے ہم تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تم باری میم پکا مولا بھی مرتد اور گمراہ جا کہ اسلام سے ہمارے ساتھ مسلمانوں سنیوں کو مارنا یہ ان کا مطلب مدینے دن آج جا جا سبحان اسلام تو مشرک نہیں جتے نہیں جے اور جنہاں فرمایا <tod> بڑی سوال جی سرک نکل سر کو نہیں اگر میں چوشیا نبیوں کی طرح کتاب ہے ستوں کی دان مو بولنے دیں گے الحمدللہ بلفضلہ ذات بلفضلہ ذات محمد علیکم سرور صحیح یار شاد ہے اس میں بھی ایمان ہے سبحان اللہ تو یہ فضل فرمان ہے روکنا بخشنا کئیوں کو بخشنا بخش ڈرانے یعنی اگر اون میں سے کسی نے کسی کو سنیوں بعد تو اس کا یہ مقصد اساں یہ تیز بڑھے ہیں اساں اساں یہ نہیں مانگے اساں یہ تیز بڑھے ہیں اساں کہا ست دو ہی مشتر انا دائمان تو گ بالکل آئے سنائے بولم علم جس کو اس کی اس اس کے ہاتھ کتاب نہ ہے لِکھنے, لکھنے والا چلو یہ مکتب بزرگانیاں روحان سوال ہے. سوال ہو رہے طریقے حضرت حاضر پہ لکھا ہے مدد منگنی منگنی سوال کا لکھ رہا ہے آپ کے مرشد نے دیکھا ہے حاجی بلا بندہ بنگی سرکی تو یہ استعمال مدد استعانت یہ مدد جو کے لفظ جو ہے نا روح روحو سے مدد مانگنے کے دل کے غیر انہیں مدد مانگنا بتری جائز آپ جواب دے رہے ہیں استحانے قد قدرت مستقل مستبد اور جو علم و قدرت کسی دلیل سے جو با اعتبار علم قدرت غیر مستحفل ہو علم اور قدرت کسی دلیل سے اور جو استعمال مطلب کیا ہے پوچھنے کہ جی بدل کے روحوں سے مدد مانگنا بڑا پریشان جواب دیا گیا مخلوق سے مدد مغنا اگر میرے پچھلے بیان پہ جی تو مدد تو اور اگر اس طرح کسی صحیح دلیل صحیح ہے آئے سابت نہیں گنا اور اکبر کے جیتے تو جی مدد مگر نہیں مانگے جب میں مسئلہ بیان کیتا نا ادے جیتے جیون دے تے مرے دا فرق نہ منگو گے تے شرک یا جی, دا دا جی دا دا نیاز صبح ساڈ سوں نہیں تے الحمدللہ نا جی نے طے بیٹھے ای ہوی سگھدا آخری دور کے بیٹھدی یا قدرت I can't remember how I'm going to get بیانے کا اسلام جو نہیں مستقبل کیونکہ ہمارے کیونکہ مذہب میں ایک دل سے توبہ اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ دل سے مکم مکم مکمت ہم نہیں معاف کر دیں جن شرف ارے گستاد سنتا لیکن جب کرا مالکیوں گستاف یہاں یہاں اس کو خطرہ کیا مالکی کو میں نہیں دو مذہبوں میں توبہ کے بغیر کو جینے کا اگر کوئی کسی اور طریقے اس کو جینے کا حق ہے مت ہو جائیے باتیں تو آج کل بہت چل رہی ہے لیکن افسوس کیا ہے کہ آسام جام افسوس بھی ہوتا گستا سے اس کو سزا دینا دینا حکومت کا فرض فرض حکومت کا لیکن اجازت عوام ہے کہ اس کو سزا دے دیتا اس طرح سے سزا کر ہی ہوگی فرض کتنا ہے حکومت ایسا کر اٹھے اور کچھ حاضر مارل شہری آبادی کی طرح کوئی سات جاتا ہے یا صرف جو ہے جو ہے سزا کا اگر عوام نے تو عوامت نہیں اگر عوام سوام ہرے گا تو اس کو اجازت بولتے نہیں وجہ لکھی فرمایا ہر ایک برائی کے کر ہے اس میں سزار سزار ما, سزا سجا رہے سجا گیا یہ کافروں کا مسلمان یہ سوچونے کا یہ مانتے ہیں آپ ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب اس کا حق نہیں تو اس کو حقوقت کرنے کا حق کیسے ہوگا بولتے نہیں اگر پستاخوش نہیں اور اس کا مطلب ہے سوچ محکومت کا جب کیستا ہے کے ساتھ الیکشن لڑنے اور ووٹ کرنے, کرنے پر کوئی آمادہ ہوگا بات کو اس کو جب آمادہ ہوگا الیکشن لڑنے لڑنے اس کا تو صاف مطلب یہ ہے گستاف صاف مجھے پانچ سال حکومت کا حق حاصل ہے اور پانچ سالوں میں گستاخی کرنے کا بھی حق حاصل ہے لیکن اگر تم جیت جاؤ اگر ہار گئے تو نہیں جیت گئے تو پھر تمہاری حکومت بن جائے گی تو پانچ سال کر سکتے اور میں بھی تصویر کرنا ہے اور میں آتا ہے کہ یا سارے ہیں لیکن اگر اس نے جینے کہا اور اس کو حکومت کا اس کا مانا مانا جب مانا مانا تو جیتے بھی سیاح جمنے نکلے جو مرضی کران کر لیں گے ایسا نہیں بولنا زبان تے اگر اسی جوتیاں چڑپوں چوں اس واسطے کی زبان ہو گی اون مینوں صرف یہ دسو کہ جتن نا جتن دی ہور گل اس نظریے تے بنے گا جے نظریہ اے تو گسطاھ دی حکومت جیت سکتی ہے اور حکومت بھی کر سکتا ہے لیکن جیت جائے تو تاس تیرے نام نہ نکلے تے سی پھر اے کہ میں لیا حق گسطاھ جی دا او جیستاخی چلو میرے دوسرے چلو یہ سنا بدنام تو بدا بدا تو جائے جائے گے کیا نیا بدنا کلہ جان ہوگا کم کا <تصفت> <تصفت> <تصف> چلو میں جس نے مطلب بے دیکھ ਉਹਦੀ ਬੇਦੀਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਉਸਤਾਖੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇ ਤਸਲੀਮ ممتاز کادری شیطان کا سارے پھر آپ اس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ الیکچر مقابلے میں اگر گستاخی کے مسئلے اگر گستاخی کے مسئلے حال ہوتے ممتاز رکشا بولتے نہیں یا ممتاز یا پھر آپ نے ممتاز کو سنا لیکن ہم تو سلام ہے جی سر تو بہادر جی اگر میرے کو یہ گل واپس واپس میں حکومت ہاں کیا ہوگ اگر کوئی مائی دار شیر جیسے جیسے جس توڑ توڑ اپنی چو جس لگا دو دشم سو تو میں کیوں دعا کرو کرو روز فہروز سانچان میں آپ سے آپ سر